انہم لا حسابا وہ لوگ روزے حساب پر یقین نہیں رکھتے تھے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم اس طرح کیا تھا کہ انہیں آخرت پر یقین نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ حساب اور جزا و سزا کا کوئی دن آنے والا نہیں ہے اسی لیے انہوں نے آخرت میں نجات پانے کے لیے کوئی کار خیر نہیں کیا ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ہمارے امبیا جو نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے ان کا انکار کیا لیکن ہم ان کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو ریکارڈ کرتے رہے اس لیے مجرمین آج یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں اور انہیں ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہے ہیں ہم تو ایک ایک ذرہ کو ضبط تحریر میں لاتے رہے ہیں سورت الکہف آیت انچاس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وز الب فتر المجرمی و جدو ماحر والا یغل و ربو کا احد اور نہ میں اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے بس آپ دیکھیں گے کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مجرمین سے ان کا ذہنی کرب و علم بڑھانے کے لیے کہے گا کہ اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو اب تو ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کرتے رہیں گے اب تمہارے لیے چین و آرام کہاں ہے جب بھی تمہارے چمڑے جل جائیں گے ہم انہیں بدل دیں گے اور جب بھی آگ دھیمی ہوگی ہم اس کی تیزی کو بڑھا دیں گے